وہ تو ناؤ مگر کچھ نام کے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری وہ تو نری گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہے حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی